تم ان کی معافی چاہو آنا چاہو اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں ناؤ بخشے گا یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسکوہے کو راناؤ دیتا